اسلام آفاقی ہدایت ہم سنتے رہتے ہیں علماء اور مختلف کتب میں یہ چیز بار بار یہ ٹرم بار بار آتی ہے کہ آفاقی ہدایت تو یہ آفاقی ہدایت جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے اب اس دنیا میں رہنے کے لیے جہاں ہر لمحہ نئی ٹیکنالوجی نئے نظریات نئی ضرورتیں ہمیں پیش آتی ہیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آفاقی ہدایت آخرت کے لیے ہو اور اسے آخرت کے لیے قبول کر لیا جائے جبکہ اس دنیا میں رہنے کے لیے اور اس ترقی کی رفتار کے ساتھ چلنے کے لیے انسان کو اختیار دیا جائے کہ وہ خود اپنے لیے ایک دستور عمل مرتب کر لے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے اس نے انسان کو پیدا کیا اور بے مقصد نہیں بلکہ با مقصد پیدا کر وہ مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اس مقصد کے حصول کے طریقے بھی بیان کر دیے اور وہ صرف چند اصولوں کے اندر نہیں بیان کیا بلکہ بہت سے اصول ہیں اور ان بہت سے اصولوں کی بہت سی تفصیلات ہیں وہ ایک پورے کا پورا نظام ایک دستور حیات بنا کر اللہ تعالی نے ہمیں <سلام> <تطاق سلام> لہذا جو لوگ یہ کہیں کہ اسلام صرف چند اچھے اچھے اصولوں کا نام ہے اور جزیات کا طے کرنا یہ عقل انسانی پر ہے وہ غلط کہتا ہے <سلام> یہ کہ <سلام> بات دن میں رکھنی چاہیے دوسری بات یہ جو آپ نے سوال کیا کہ اسلام کو اگر یوں لیا جائے کہ یہ آخرت کے لیے ایک ہدایت ہے اور زندگی چونکہ بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی ہے لہذا زندگی کے جو دستور بنانے کا جو, جو اختیار ہے وہ انسانوں کو دے دیا جائے دی دی کہ لوگ اپنے زمانے کے تقاضوں کو دیکھیں اور ان کے مطابق جو ہے وہ بنا لیں جو بھی انہوں نے بنانا ہے پھر جتنے عرصے تک چلتا رہے چلائیں اگلے زمانے میں کچھ اگڑے تقاضے پیدا ہو جائیں تو اس کے مطابق کچھ اور تبدیل کریں جی. اس کے بارے میں بھی دو چیز پہلے تو یہ ہے کہ اگر یہی کہا جائے کہ چنگ اس اسلام کو آخرت کی ہدایت پہ رکھ دیا جائے اور زندگی کے لیے ہم اپنے اصول بنانا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر خدا کا ہماری زندگی کے معاملات چلانے کے اندر کوئی خاص عمل دخل نہیں پھر تھوڑا بہت پورشن جو ہے وہ دے دیا کہ اتنے حصے میں تو اللہ تعالیٰ اپنی اخلاقی ہدایات دے دے اور باقی جب وہ ہمارے اوپر چھوڑ دے ہماری عقل ہی سارا کچھ کر لے گی جب عقل کے اوپر اتنا ڈیپینڈ کیا جائے گا اتنا انحصار کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وحی سے پھر اتنی دوری اختیار کی جائے گی جبکہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین دیا ہے اس کا جو اصل مدار ہے وہ وہی الہی پر ہے پھر وہی الہی نے عقل انسانی کے دائرے مقرر کیے کہ کس کس دائرے کے اندر عقل انسانی کام کرے گی اور کس سے تجاوز نہیں کرے گی لہذا عقل بھی استعمال ہوگی اور وہی کا نور بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے گا صرف عقل پہ چھوڑ دیں گے تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوگے اچھا اب پہلے تو اب اس کے ساتھ ایک اور بات ارض کرو کہ جو اصولوں کی بات کہی گئی کہ اصول چند ایک ہوں اور باقی تفصیلات جو ہے وہ انسان پہ چھوڑ دی جائیں دنیا کے اندر کہیں بھی ایسا ہوتا ہی نہیں اس کے کہ ہم اسلام کی بات کریں اب اس سے ہٹ کر بھی لے لیں کسی ملک کا دستور ہوتا ہے کیا ملک کا دستور جو ہے وہ صرف چند اصولوں پر ہی مبنی ہوتا ہے اور اس کی تفصیلات نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوتا ٹریفک کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بھائی آپ گاڑی ایسے چلائیں کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی نہ ہو اسی لیے یہ سگنل سسٹم ہے اب اگر صرف اتنا اصول ہوتا تو ہر بندہ روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھ لے کہ بھائی یہاں کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا اب سگنل کی پرواہ نہ کرے اور گزار دے گاڑی لیکن قانون یہ نہیں کرتا قانون یہ کرتا ہے کہ ٹریفک کا یہ بنیادی اصول تو یہی ہے کہ آپ گاڑی کسی کو نہ مارے اور آپ کو بھی نقصان نہ پہنچے لیکن اس کے ساتھ اس کی بہت ساری تفصیلات وہ طے کرتا ہے ٹھیک ہے کہ بھائی یہ سگنل سسٹم ہے وہ جو اصول ہے اس کا ایک جزئیہ یہ ہے اس کا ایک صورت یہ ہے پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے اوورٹیک کرنا ہے تو پھر آپ ادھر سے کریں گے ادھر سے نہیں کریں گے ٹھیک ہے نہیں کریں گے اگر صرف اصول ہی دے دیتے کہ جناب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اوورٹیک کرتے ہوئے گاڑی نہیں مار دینی آپ نے اب باقی آپ کی مرضی ادھر سے کر لیں گا, ادھر سے کر لیں لیکن ایسا نہیں ہوتا اچھا لائنیں کیوں لگائی جاتی ہیں لائنیں اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ بھائی جو ہیوی ٹریفک ہے وہ اس سے گزرے گی جو چھوٹی والی ہے وہ اس سے گزرے گی لیکن اس کے کہ جناب آپ نے بس کا خیال کرنا ہے اب بلے موٹر سائیکل یوں یوں چلتا جائے اور گاڑی بھی بھلے یوں یوں چلتی جائے لیکن ایسا نہیں کیا دنیا کے کسی قانون کے اندر کسی ملک کے اندر ٹریفک کا رول یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ نے بس ایکسیڈنٹ سے بچنا باقی چلاؤ جیسے بھی چلانا ہے قانون اس کی تفصیلات طے کرتا ہے اس لیے کہ لوگوں کی عقلیں جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہیں آہا بہت ہے کوئی خوبص کچھ کر بیٹھے گا کوئی کچھ کر بیٹھے گا پھر اس میں شرپسند بھی ہوتے ہیں مستیوں والے بھی ہوتے ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہوں گے لہٰذا قانون کی تفصیلات بھی متعین کرنا ضروری ہے ورنہ وہ جو قانون کی روح ہے نا وہ فنا ہو جائے گی بہت کچھ وہ روح فنا ہو جائے گی تو اس لیے قانون اس کی تفصیلات طے کر دیتا ہے اچھا مکانات بنانے کے اندر ہوتا ہے اب ہمارے ہاں تو چلے ذرا قانون تھوڑے عمل درامد ہوتے ہیں لیکن جہاں پر بہت زیادہ عمل درامد ہوتے ہیں وہاں کا عرض کرتا ہوں طے ہوتا ہے کہ جناب اس ایریے کے اندر دو منزلہ مکان سے اوپر نہ بنائے اس ایریے میں تین منزلہ سے اوپر نہ بنائے اس ایریا کے اندر آپ نے گھر بنانا ہے تو آپ کا بیک یارڈ جو ہے وہ اتنا ہوگا فرنٹ پہ آپ اتنی جگہ چھوڑیں گے رائٹ لیفٹ پہ اتنی چھوڑیں گے یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں اچھا بعد ملکوں میں تو یہ بھی ہے کہ اس گھر میں کتنے کمرے ہیں اور ان کمروں میں کتنے افراد رہ سکتے ہیں اگر گھر میں بچہ پیدا ہو جائے نہ اور بندے وہاں چار کی اجازت ہے ایک بچہ اضافی آ گیا تو اب آڈر ہے کہ جناب فلیٹ چینج کرو یہ رول ہے باقاعدہ دنیا کے اندر یہ رول ہے کئی ملکوں کے اندر اب اصل مقصد کیا ہے اس کا رو کیا ہے قانون کی قانون کی رو تو یہ ہے کہ جناب آپ کی وجہ سے پڑوسی تنگی میں نہ علاقہ ذرا خوبصورت لگنا چاہیے اس لیے ذرا ایک ہی طرف کے مکانات ہیں ایک ہی انداز کے اندر ہیں ایک دوسرے کی ہوا نہیں روکتے اس مکان کے اس کے گرنے کا اندیشہ نہیں ہے اس علاقے کی مٹی کا ہو سکتا ہے ایسی ہو کہ وہاں پر بہت بلند والا عمارت نہ بن سکتی ہو اچھا یا یہ ہے کہ وہ کنجسٹڈ ایریا ہے چھوٹی سڑکیں ہیں بڑے بڑے مکان بن جائیں گے تو دو مکان کی جگہ تو پچاس مکان کھڑے ہو جائیں گے تو پانی کا مسئلہ گیس کا مسئلہ ٹریفک کا مسئلہ سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو کیا جو مکانات کی تعمیر ہے کا قانون ہے کیا وہ قانون صرف اپنی روح بتا کے فنا ہو جاتا ہے کہ بھائی اس پہ عمل کر لینا باقی خیر ہے ایسا نہیں ہوتا اس کی پوری ڈیٹیل طے کرتا ہے قانون دماغ بیٹھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جناب یوں کرنا یوں کرنا یوں کرنا یوں کرنا اس کی پورا ایک جو اس کی ریسٹرکشن ہیں وہ ساری بنا دی جاتی ہے ہر قانون کی یہی ہے میں نے دو مثالیں دی ہیں لیکن آپ باقی چیزوں کو بھی لے لیں تو کسی ملک کا قانون آپ کو ایسا ملے گا کہ قانون کے بس چند الفاظ تو بیان کر دیے تفصیلات عوام پہ جوڑ دی ایسا نہیں وہ بھی تو انسان ہی ہے نا ان کی بھی تو عقلیں ہی ہے بے عقل تو نہیں ہے وہ تو جب دنیا کا کوئی قانون بھی ایسا نہیں ہے کہ چند اصول بتا دے اور تفصیلات نہ بتائے تو پھر خدا کا قانون ایسے کیسے ہو سکتا ہے اللہ سبحان اللہ جس قانون کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ کل انا ہدا اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے تو یہ پھر کیسی ہدایت ہے کہ جس کی چند ایک تو اصول بیان کر دیے جائیں آگے تفصیلات کچھ بھی نا اس کی یہ تو ایک بڑے ملک کے اعتبار سے میں نے کیا ہے آپ چھوٹے کسی آفس کے اندر بھی چلے جائیں اس آفس کے اندر بھی رولز ہوتے ہیں ایک دستور ہوتا ہے اور وہ صرف ایک جملہ بول کر اسے لوگوں کے اوپر نہیں چھوڑ دیا جاتا بلکہ اس کی ڈیٹیل بیان کی جاتی ڈیوٹی کے اوپر اصل, کا اصل مقصد کیا ہے روحے ذمہ داری کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے ذمہ داری سے کام کرنا ہے اور آپ کے کام کے دوران جو ہے آپ کا وقت ضائع نہ ہو یہ ہوتا ہے اصول اتنا لیکن اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جناب آپ کا بریک اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہے آپ نے چائے اتنی مرتبہ پینے کی اجازت ہے آپ کو انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی آپ کو اخبار پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی آپ کو فون کرنے کی اجازت نہیں ہوگی آپ کے دوست رشتے دار آپ سے ملاقات کے لیے آفس میں نہیں آ سکتے یہ ساری تفصیلات کیوں ہوتی وہ جن کو بتا رہے وہ انسان ہیں عقل والے ہیں تو صرف قانون بتا دیا جاتا اس کے بعد ان کے اوپر چھوڑ دیا جاتا لیکن اس کی تفصیلات ہے. تو ایک چھوٹا آفس ہے ایک شہر ہے ایک صوبہ ہے ایک ملک ہے ہر ایک صرف چند اصول نہیں دیتا بلکہ اصول کے ساتھ ان کی تفصیلات دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز ہمیں عطا فرمائی اسلام کی صورت میں وہ بھی ایک نظام زندگی ہے سبحان اللہ اس, اس لفظ کے اندر تو کوئی اس لفظ کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا جی کہ اسلام بہرحال ایک نظام زندگی ہے لیکن وہ نظام زندگی پھر کیسا ہے کہ جس میں چار پانچ آٹھ دس اصول تو بیان کر دیے جائیں تفصیل کوئی نہ دی جائے اور وہ ڈیڑھ ارب کی تعداد میں افراد کو ان کی عقلوں پہ چھوڑ دیا جائے اللہ ڈیڑھ ارب افراد کی عقلوں پہ چھوڑ دیا جائے ایک ملک کی آبادی ایک کروڑ ہے تو ہر قانون کی تفصیل ہے اور ڈیڑھ ارب افراد ہوں اور صرف ان کی عقلوں پہ چھوڑ دیا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ اسلام جبکہ ایک نظام زندگی ہے تو صرف چند اصولوں پر مبنی نہ ہو بلکہ اس کی تفصیلات ہونی چاہیے ٹھیک اس کے اوپر یہ سوال ہے کہ دروے جب ایک قیدی کر دیا اور دو تین باتیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہی سوال کسی ملک کے قانون پہ کیا جائے کہ جناب ملک نے قانون بھی بنا دیا اس کی تفصیلات بھی طے کر دی تو اب اکل انسانی کی دروے یہ تو پابند کر دیا نا کہ آپ نے جناب لال بتی میں رکنا ہی رکنا ہے یہ کیا بات ہے کچھ تو ہماری عقل پہ چھوڑے نا کہ اگر ٹریفک نہیں ہے کوئی گاڑی نہیں گزر گزری تو تب تو گزر جائے نا لیکن نہیں پابند ہر چھوٹی موٹی چیز کے اوپر پابند کر دیا اسے تو یہ جو پابندیاں ہیں اگر یہ پابندیاں لگانا اگر اسلام کی پابندیاں لگانا عقل انسانی کو محدود کرنا ہے تو پھر ملک کے قوانین شہر کے قوانین میں پابندیاں لگانا بھی عقل انسانی کو محدود کرنا ہے اور اگر وہ عقل انسانی کو محدود کرنا نہیں ہے بلکہ اسے صحیح طریقے سے چلانا ہے تو پھر اسلام کی پابندیاں بھی صحیح طریقے سے چلانا ہے پھر یہ بھی صحیح طریقے سے چلانا ہے اچھا اب یہ ہے کہ یہ تو چلے ہو گیا کہ جو اصول دے دیے ان کے ان تفصیلات دے دیے اس کے مطابق ہی چلے لیکن جو نئے مسائل پیش آتے ہیں ان کے لیے کیا کریں ان کے اندر تو جو ہے وہ کچھ ہونا چاہیے تو اس کے اوپر تو ہم پہلے کہہ چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اصول اس کی تفصیلات عطا فرمائیں لیکن اس کے باوجود قیامت تک نئے نئے پیش آنے والے معاملات کے لیے اصول بھی عطا فرمائیں جیسے قیاس کہتے ہیں جیسے اشتہار کہتے ہیں کیا سو اشتہاد کا دائرہ بڑا وسیع ہے ایک نئی ایک لاکھ نئے مسائل پیش آ جائیں آپ کے ذریعے اسے حل کر سکتے ہیں جیسے اس کی زندہ مثال میں نے آپ کو بینکنگ کی دی تھی کہ بینک جو ہے وہ جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں بینک ہے دنیا بھر کے اندر اس کا نظام ہے ایک پورا سسٹم ہے ہزاروں اس میں باریکیاں چل رہی ہوتی ہیں سب کچھ موجود ہے واضح طور پر قرآن حدیث میں اس کے بارے میں نہیں تھا لیکن اجتہاد کی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور اجتہاد کی چیزیں جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں لہٰذا انہی کی روشنی کے اندر اس کا نظام بھی بنا دیا گیا کہ اسلام کے رولز کے مطابق اس کا نظام یہ ہو سکتا ہے تو جو زندگی کے تقیچرات اور زندگی کی تبدیلیاں زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے جو صورتیں اور احوال ہمارے سامنے پیش آتے ہیں ان کے لیے کیا سو اشتہاد کی صورت موجود ہے اور اس کی بھی باقاعدہ اپنی پوری تفصیلات ہیں کیا سو اشتہاد ہے جو قرآن حدیث کی واضح سری حکم اس کے مقابلے میں نہیں ہوگا جہاں قرآن و حدیث کا سری حکم نہیں ہے وہاں پر اشتہاد ہوگا اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا امام مہدی بھی آئیں گے تو اشتہاد کریں گے امام مہدی لیاں گے تو اشتہار کریں گے تو لہٰذا یہ ایک پورا وہ ایک میرے نے تفصیل عرض کر دی ہے کہ کبھی بھی نظام چند اصولوں پر مشتمل نہیں ہوتا ہمیشہ کوئی بھی معقول نظام ہوگا تو اس نظام کے اصولوں کے ساتھ اس کی تفصیلات ہوگی ان تفصیلات پر عمل کا پابند بنایا جاتا ہے اس کا پابند بنانے کو عقل انسانی کو پابند کرنا نہیں کہتے نئے آنے والے مسائل کے لیے نئے آنے والے مسائل کے لیے اشتہار اور عقلی انسانی کے استعمال کی اجازت ہے اور یہ کی لی جاتی ہے اور آج تک ہوتی ہے لہذا یہ جو آپ نے کہا کہ صرف جو ہے وہ افاقی ہدایت آخرت کے لیے لے لی جائے اور باقی بندوں کی عقل پہ چھوڑ دیا جائے تو ایسا نہیں ہے نہ دنیا کا قانون ایسے چھوڑا جاتا ہے نہ خدا کا قانون ایسے چھوڑا جاتا ہے